میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ماہ محرم الحرام کی بابرکت ساتھوں میں ماہ محرم الحرام کی پاکیزہ ہواؤں کو چومتا ہوا کربلا معلہ کی سرزمین دل نشین کو چھوتا ہوا جزانا سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے مہمان اسلامی بھائی ہمارے سلسلے میں ساتھ ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ ہیں اور آپ مدنی چینل کا ہفتہ واری سلسلہ اللہ والوں کی باتیں فرینڈز آف اللہ اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو اور تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے صُبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آلہ و وسلم سلاۃم و سلام یا رسول اللہ اس سے پہلے کہ تلاوت سنیں ناز شریف سنیں آپ سے کچھ بات چیت کریں مدنی پھولوں کی طرف جائیں آپ اور ہم مل کر اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اول تاخیر سلسلے میں شرکت کروں گا اور علم دین سیکھوں گا سکھانے کی کوشش کروں گا آپ بھی اول تاخیر شرکت کرنے اور توجہ سے سننے توجہ سے بیٹھنے اور وہ سارے معاملات جو توجہ اور کنسنٹریشن کو ڈسٹرب کرتے ہوں ان سے بچنے انہیں اوائڈ کرنے کی نیت فرما لیجیے مثلاً موبائل فون کا استعمال ہے یا دیگر ایسی گیجٹس وغیرہ ہیں جن کا استعمال یا جو ایسے کام ہیں جن سے توجہ بڑھتی ہے انہیں استعمال کرنے سے بچوں گا حت الامکان اس کی ترقیب بنائیں انشاءاللہ جو اہم باتیں سیکھوں گا عمل کروں گا دوسرے تک پہنچاؤں گا کچھ سمجھ نہ آیا تو کسی سنی عالم دین یا مبلغ دعوت اسلامی سے جو آپ کے رابطے میں ہوں ان سے پوچھ لوں گا کہ جو سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا جو معلوم نہ ہو وہ پوچھ لینا یہ حکم قرآنی پر عمل کرنا ہے مزید انشاءاللہ نیک لوگوں کا ذکر کروں گا کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ سنوں گا آپ کی ناطے آپ کے ایس ایم ایس آپ کی کالز کو شامل ہے سلسلہ آپ کی جوئی کی نیت سے بھی کروں گا انشاءاللہ عزوجل اور جو نیتیں دوران سلسلہ بھی مستحضر ہوئی میں بھی کروں گا آپ بھی کرنے کی نیت فرما لیجیے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ توکل ہے اس سے پہلے جو سلسلہ آپ نے دیکھا تھا اللہ والوں کی باتیں اس میں بھی توکل کا موضوع ہمارا رہا تھا اور آج اس کا حصہ دوم دو آپ ملاحظہ کریں گے اور ان شاء وہ باتیں جو بقیہ رہ گئی تھی اور پچھلے سلسلے کی جو باتیں تھیں ان ان کا بھی کچھ خلاصہ آپ کو سنائیں گے آئیے تلاوت کلام پاک سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں یاد رکھیے آپ اپنی کالز اور ایس ایم ایس کے ذریعے ہم سے مربوط ہو سکتے ہیں اس کے لیے فون کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے زیرو اسی طرح 021349426 ٹو یہ دو نمبر ہیں اگر آپ بیرون ملک سے کال کریں پاکستان کے باہر سے فون کریں تو آپ پاکستان کا کوڈ ڈبل یا پلس اس کو ڈائل کر کے پھر نمبر اندراج فرمائیے گا اسی طرح ایس ایم ایس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 03012612176 یہ جو نمبر ہے اس سے پہلے بھی اگر آپ بیرون ملک سے کال کریں تو پلس نائن یا ڈبل ڈائل کیجئے انشاءاللہ میرے پاس جو ڈیوائس ہے آپ کے ایس ایم ایس یہاں پہنچتے رہیں گے آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم وسلیم فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی نیت علی المخمین خئیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نیک عمل سے پہلے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ ازل کی رضا کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا آپ نیت کر لیجئے کہ اللہ اضرل کی رضا کے لیے دوزانوں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ y tin ni mi غَمِي هِ قُمْ لَن تَقُومَ أَنَا آتِ غَمِي هِ قُمْ لَن تَقُومَ مِمَّ عليه قوي أمين قال الذي عنده علم من الجذاب أنا آتيه به قبل أن fe iya rotd daay kato fu fe ma umus ta ro pabbi ni em me nu ومن شكر e يشكر em cheka wa tasaè na mi wonni yo gan niòman shasaè nama yash ومن كفر فإن صدق الله العظيم سبحان اللہ مجھے میرے اسلامی بھائی الحمدللہ تلاوت کلام پاک سے آغاز سلسلہ ہوا اور تلاوت کلام پاک کی بڑی برکتیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے یہ غور کیجئے ایک مسلمان تلاوت کلام پاک کی نیت سے الف لام میم ہی پڑتا ہے تو تیس نیکیاں اسے مل جاتی ہیں اور ایک ایک نیکی قیامت کے دن ایسی حسرت کے ساتھ یاد آئے گی اس وقت نیکیوں کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے لیکن نیکی کا موقع اس وقت نہیں ہوگا تو ابھی تلاوت کلام پاک جس قدر ہو سکے کیجیے اور الحمد اس طرح تلاوت کلام پاک سے سلسلوں کا آغاز کرنا بھی ایک طرح کی تربیت کا سلسلہ ہے آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کلام پاک کے بعد ہم اب ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ ول وسلم کی طرف بڑھتے ہیں اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ نعت اسلامی بھائی بھی دو دو موجود ہیں ماشاء اللہ مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں مبلغ عداوت اسلامی بھی رشف فرمائیں اور ان آپ کی کالز اور ایس بھی ساتھ ساتھ ہوں گے آئیے تلاوت کے بعد اب ناز شریف سنتے ہیں صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ الحمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیتنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلام کا یو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ رضاء اللہ کے لیے اور رسول ثواب کے لیے نات صرف پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجیے جب تک ہو سکے تعظیم مصطفیٰ کے لیے دو جانو بیٹھ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, انشاء اللہ علیہ وسلم ناظرین سے ایک بات میں ہو سکتا تو کہیں آپ جائیے گا نہیں مدنی چینل ہی دیکھنا ہے کوئی ہو سکتا ہے ادھر ادھر چلے جائیں استنجا وغیرہ کے لیے حاجت ہو کہیں اور کام سے نکلیں یا ٹی وی آف کر دیں تو یہ عرض کر دوں ابھی تلاوت جو کی گئی اس میں غلطی ہو گئی تھی کا اضا نہیں کر سکے قاری صاحب تو اب یہاں سے دوسری جگہ تشریف لے گئے میں یہ عرض کر دوں آیت پڑی گئی صورت النمل کی انتالیسویں آیت آیت نمبر تھرٹی اور اس میں پڑھا گیا وہ ان علیہ کوک امین <عَمِين> یہ اصل میں ہے وہ اننی علیہ ہی لق جن <عَمِين> امین تو مجھے کھٹکا ہوا لیکن میں نے کہا کہ میں دیکھ لوں ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہو اس لیے دیکھ کر میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ انی علیہ ہی لقو المین <عَمِين> لام جو ہے وہ غلطی سے سلپ آف ٹنگ ہو گئی شاید زبان پھسل گئی اور غلطی سے اگرچہ قرآن پاک دیکھ رہے تھے لیکن وہ ہو جاتا ہے بعض اوقات بندے کو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو یہ لام جو ہے یہ غلطی ہو گئی تھی اس آیت کو ہم نے دوبارہ پڑھ لیا ہے سلو ولی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ جی <علیک> اللہ تو دیکار میری بلبل ہے تیرا پروانا تو شم میری آدت ہے آپ جدید تیرے بلپ جائیں آپ کو بیران تیرے محبوب نظر ارے ای ایسا بھی ہوس کی گلائی دیو اکا نظر جلد है रोशन नूरी का युगा हे आसन तेरा तर سبحان اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا وہ جو آقا کا کھاتا ہو جو ان کا پیتا ہو اسے کیوں ٹینشن لینا اسے کیوں گھبرانا اسے کیوں کسی معاملے میں اپنے آپ کو بے آثرا سمجھنا کیوں کہوں بے ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں؟ تم م... تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں حصہ دوبوم اور ہمارے ساتھ ناتخوان اسلامی بھائی بھی موجود ہیں میرے استاد محترم اور ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور ہمارے مبلک دعوت اسلامی بھی موجود ہیں اور ان شاء اللہ اس موضوع پر پہلے بھی ایک بہترین گفتگو پچھلے سلسلے میں ہو چکی ہے اور ان اللہ بہترین گفتگو امید ہے کہ آج بھی ہوگی اور توکل کے حوالے سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول امید ہے اسلامی بھائی بھی لے کر آئے ہوں گے اور میرے پاس بھی کچھ مدنی پھول چند کتابوں سے امیر علیہ سنت کی فیضان سنت سے بھی موجود ہیں تو آپ کہیں نہ جائیے گا بلکہ ہم سے مربوط ہونے کے لیے کالز اور ایس ایم ایس کے راستے کو بھی اختیار کرتے رہیے گا اور کالز اور ایس ایم ایس کرنے والے اگر نمبر نہ مل رہا ہو تو نہیں لائنز عموماً بزی رہتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بھی رابطہ ہو جائے گا لیکن سلسلے کو بھی سنتے رہیں ایسا نہ ہو کال اور ایس ایم ایس کے دوران آپ سلسلے سے بالکل آؤٹ ہو جائیں نمبر آپ کی سکرین پر جاری ہیں کچھ حضرت اگر پچھلے سلسلے میں جو مدنی پھول اپنے اور دیگر اسلامی بھائیوں نے بیان کیے تھے اس کا کچھ خلاصہ بیان ہو جائے کہ پچھلے توقل کے حصہ اول میں کیا مدنی, مدنی شامل پھول ہو ہوئے ہوں گے ہمارے نئے ویورز بھی ہوں گے ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور جو پرانے تھے جیسے میں بھی تھا ہم سب بھی تھے ایک دورائی ہم سب کی ہو جائے گی ربط بھی مل جائے گا انشاءاللہ ربط بھی مل جائے گا اس میں یہ کہ توقع کی ایک تو تعریف کی گئی تھی تعریف میں یہ تھا کہ اپنے تمام امور اپنے تمام کام جو کام ہیں وہ رب اعلیٰ کے سپرد کر دے اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتماد کرے اور اس سلسلے میں اسباب بھی اپنائے مثلاً یہ کہ اسباب میں یہ ہے کہ دوائی کھائے اور یہ دوائی نفع دے گی اس سلسلے میں رب تعلی پر بھروسہ کرے توقول کرے پھر اس کے بعد آیات قرآن کی روشنی میں توکل کا بیان ہوا تھا کہ قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جن میں توکل اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا پھر, پھر توکل کے حوالے سے کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب پر کیسا توقع تھا اور پھر ان کا ایک وصف متوقع بھی بیان کیا گیا تورات وغیرہ میں سبحان پھر توکل کے کچھ فوائد بھی بیان ہوئے تھے اور مختلف جانوروں کو جس حیرت انگیز انداز سے رزق ملتا ہے خاص طور پہ وہ کبے کے بچے کا ذکر ہوا تھا کہ جس کے ماں باپ ہیں اس کو وہ پیدا ہوتے بے یاروں مزیدار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے پلتا بڑھتا ہے تو وہ تو اب وہ ناظرین نے سنا ہوگا جنہوں نے پچھلا سلسلہ سنا ہوگا ہم تو خیر دہرا ہی کر رہے ہیں اب آج بھی انشاءاللہ شاء کچھ ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں توکل کے حوالے سے کہ ہم سنیں گے تو ہماری عقلیں حیران رہیں گی بالکل تو یہ خلاصہ تھا جو ہم پچھلے سلسلے میں کچھ مزاحت کے ساتھ مختلف چیزیں بیان ہوئی تھیں جہاں پر قرآن پاک کے حوالے سے بھی ہم نے پچھلے سلسلے میں سنا تھا کہ قرآن مجید نے توکل اور متوکرین کی کیسی عزت افزائی کی ہے اور توکل کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث اور آپ کے اقوال ذریع سے بھی کچھ توکل کی رہنمائی ملتی ہے اس حوالے سے کچھ مجسم صلی اللہ علیہ تعالی اللہ علیہ وسلم نے بھی توکل کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے بعض ایک تاریخ دمشق کی روایت میں بیان کرتا ہوں ابھی کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے اسے چاہیے اگر رب تعالیٰ پر تبقول کرے اور جو سب سے زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہو اللہ عزوجل سے ڈرے اور جو یہ چاہتا ہو کہ لوگوں میں سے زیادہ مالدار غنی ہو جائے تو اسے چاہیے جو کچھ اپنے پاس موجود ہے اس سے کہیں زیادہ اس پر بھروسہ کرے جو رب آلہ کے پاس ہے سبحان تو یہ توکول اختیار کرنے کا ایک تو فائدہ بھی حاصل ہو گیا طاقتور بنے گا بالکل اس میں یہ دیکھیے نا کہ ہم یہ موجودہ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ہم ایک وکیل اختیار کرتے ہیں تو وکیل جتنا نامور ہوگا جتنے اس میں جناب پاورفل ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا کیس اتنا ہی مضبوط ہو گیا, سبحان گیا تو ہم رب تعلیٰ پر توقل کر رہے ہیں اسے اپنے معاملات کا وکیل بنا رہے ہیں اور وہ وکیل ایسا ہے جس نے خود ہی فیصلہ بھی کرنا ہے خود ہی عطا بھی کرنا ہے تو جب ایسے کو ہم وکیل بنائیں گے وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں ہے تو جو وہ ہمارا فائدہ کرے گی وہ اور کون کر سکتے ہیں تو آکا علیہ صد و السلام نے ایک حدیث پاک میں گویا کہ ہمارے لیے زندگی بھر کا وہ جدول دے دیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے طاقتور ہونے رفتالی پہ توقع کر لی تو جس کا رب تعالیٰ پہ بھروسہ ہوگا اسے کون شکست دے سکے گا کون اس کو نیچا دکھا سکے گا اس طرح ایک اور روایت بڑی پیاری کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی خدمت میں ایک ساحل حاضر ہوا تو اس وقت آپ کے پاس ایک کھجور موجود تھی وہ آپ نے اس کو عطا کر دی اس کے مالک کا کچھ عطا پتا نہیں تھا کھجور کے <تصفح> اور اشان فرمایا کہ اسے لے لو اگر تم اس تک نہ پہنچتے تو یہ تم تک پہنچ ہی جاتی <دیتا> اللہ کیا جاتا یعنی اس میں یہ تھا کہ جس کا مال ہو اور پتہ نہ ہو مالک کا تو وہ شریف فقیر کو دے دی جاتی ہے تو اور شریف فقیر اگر سامنے نہیں ہے تو اس کو ڈھونڈا جاتا ہے تو وہ سائل جو آیا تھا وہ ظاہر ہے کہ سوال کرنے کا احل تھا تو شریف فقیر تھا تو سرکار دور میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا اس کو مزنی بولا تھا کیا کہ تم اگر نہ بھی لینے آتے تو یہ کھجور تمہاری قسمت میں تھی تمہیں خود جا کر مل جاتی اس طرح کی اور بھی بہت زبردست عدیث بعد ہے جامع صغیر کی علامہ جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ تعالی نے کو نقل کیا یہ میرے خاص کر وہ مدنی چند کے ناظرین جو رزق کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں روزی یہ انٹرنیشنل مسئلہ بن چکا ہے کہ روزی کمائیں اور بات تو یہ کہ وہ پوری نہیں بڑھتی اس لیے پریشان ہوتے ہیں بعض یہ کہ خواہشات پوری نہیں ہوتی اس لیے پریشان ہوتے ہیں yes. تو یہ روایت اگر ہم گرے سے بھان تو انشاءاللہ عزوجل وجل ہمیں بہت سارا دلی سکون حاصل ہو جائے گا اور روایت یہ ہے کہ انسان اگر اپنے رزق سے بھاگے تو جیسے موت سے بھاگتا ہے اگر ویسے رزق سے بھی بھاگے بال جیسے موت سے بھاگتا گھبراتے ہیں نا اگر موت نہ آ جائے تو جناب وہ ذرا ہی رہتی ہے وہ بیماری ہو جائے تو اس کو دوائی کا انتظام کرتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں اور ڈرائیونگ بڑی احتیاط کرتے ہیں موت نہ آ جائے موت سے گھبراتے ہی. ہیں بھاگتے تو فرمایا بل فرد اگر رزق سے بھی ایسے بھاگے تو اس کا رزق اس کو اسی طرح پہنچ کر رہے گا جس طرح موت پہنچ کر رہتی ہے تو موت سے ہم بچ نہیں سکتے بڑے سے بڑے بنکر میں جا کے چھپ جائیں ادی سے پاک اپنے حدی سے پاک جامع صگیر پہنچ کے رہے گا جیسے موت پہنچ کے رہتی ہے جس طرح موت انسان کو پہنچ کے رہے گی اس کا جو رسک مقرر ہے ربطانہ کے پاس وہ بھی پہنچ کر رہے گا یہ اگر ہم ذہن میں تصور بنا لیں گے میرا رسک مجھے ضرور ملے گا کوشش کرنا شرط ہے کوش کوشش کریں اور کوشش میں بھی حلال ذریعے سے کوشش کریں حلال ذریعے ہم ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی گھبرائے جاتے ہیں اور وہ معاذ اللہ حرام کی طرف لبکتے ہیں کہ شاید اس سے مجھے کچھ مال مل جائے تو مال اتنا ہی ملنا ہے جو حلال ذریعہ اپنائے گا وہ اپنے لیے آخرت کا فائدہ کرے گا اور جو حرام ذریعہ اپنائے گا وہ اپنے لیے جہنم کا سامان کرے گا اس طرح اور بھی بہت ساری روایات عبدالحد بھائی کچھ تبکل کے حوالے سے مزید یہاں پر بڑی پیاری بات آپ نے جو احساس فرمایا کہ مل کر ہی رہے گا جی تو الحمد وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کا واقعہ بہت مشہور ہے جی کہ آپ ایک مرتبہ نماز کے لیے جا رہے تھے تو گھوڑا جو ہے وہ ایک شخص سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا اچھا مفہوم اس طرح کا ہے جی جی تو جب وہاں دے کر گئے اندر گئے تو وہ شخص جو ہے وہ اس کی ذرا لے کر وہ چلا گیا اور جا کے بازار میں اس نے کچھ قیمت کی فروخت کر دی اچھا اب فروخت کرا تو حضرت علی رضی اللہ جب جا رہے تھے اندر تو نیت کی تھی کہ میں واپسی آ کر اس کو اتنی رقم دوں گا اچھا اب جب واپس آئے تو آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ زیرا بھی غائب ہے اور وہ شخص بھی غائب ہے بہرحال آپ بازار کی طرف آئے اور بازار میں اس شخص نے جتنے کی ذرا بیچی تھی آپ نے وہاں جا کر وہ زیرہ خریدی اس نے کی یعنی اس شخص کو دو درم جی دو درم صرف روایتوں میں آیا ہے تو میں نے اس کے دو درم اگر تو وہ دو درم میں ہی بیچی تھی دو درم میں اس نے بیچی تھی آپ نے بھی نیت کی تھی کہ میں اس کو دو درم دوں گا آپ نے جا کر جو ہے وہ بازار سے دو درم کی دوبارہ خرید لی تو پتہ یہ چلا کہ جو اس کے نصیب میں تھا اسے ملنا تھا اس نے راستہ درست اختیار نہیں اس نے حرام سے لی چوری کر لی ورنہ اس کے لیے تھوڑی دیر کے بعد حلال ذریعہ سے مل جاتی اللہ مدنی پوری جلد بازی ہے جلد بازی کی تو جلد بازی سے بھی بچنے اور تبکل بھی اختیار کرنے فائدے تبکولی وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا آپ نے مدنی پور پچھلے سلسلے میں بھی یہ بتایا یہ تو دل کے مدنی گلدستے میں سجانے والے کہ وقت سے پہلے نہیں ملنا نصیب سے جب بتائیے رین تصور جما لے گا تو یہ تصور جمانے کے بعد پھر وہ حرام کی طرف بھی نہیں جائے گا وہ بے چین بھی نہیں ہوگا اور دل اس کا بے قرار بھی نہیں ہوگا شاہ کے ناظرین یو کے یو ایس اے یورپ افریقہ جہاں جہاں سے ہمیں سن رہے ہیں بالخصوص ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اوورسیز کے ناظرین کے لیے ہمارا بالخصوص یہ سلسلہ ہوتا ہے اور سارے ہی ناظرین ہمارے لیے محترم ہیں چائے بھی ہمیں دی ہے تو اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ ہم پیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے سے عبادت پہ قوت کے لیے یہ پیئیں گے تو کچھ زیادہ دیر ہی آپ کے ساتھ بیٹھ سکیں گے آپ جہاں بھی ہو ناشتہ کر رہے ہوں یا کھانا کھا رہے ہوں ڈنر میں ہو لنچ میں ہو آپ بھی اچھی ناشتہ چائے پی رہا ہو کوئی نیند کر رہا ہو کوئی سونے کی تیاری میں پاکستان میں بعض علاقے ایسے ہیں جو مطلب دیر تک جاگنے کا جن کا ہوتا ہے بالکل ہمارے والے اس وقت بہت اچھے خاصے ویورز ہوتے ہیں مجھے میسجز بھی رہے ہیں اور کالس بھی یقیناً آ رہی ہوں گی ایک میسج آیا سردار آباد سے ہارون اتاری نے لکھا ہے مجھے نعت سنا دیں سرکار توجہ فرمائیں ہمارے ناظرین نعتوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں تو کوئی بھی ٹاپک چل رہا ہو نعت کی فرمائش ضرور بھیج دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ضرور بھیجتے رہیں لیکن ٹاپک کی طرف بھی دھیان رکھیے اور ٹاپک کو سنتے رہیں محمد اب وقاص فرام یو کے لکھتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کلام سننا چاہتا ہوں سلسلہ آہ گناہ کا بڑھا جاتا ہے چلیے ایک شعر سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے اس کا سنتے ہیں مزید توقل کے حوالے سے ہماری گفتگو ان شاء اللہ جاری رہے گی سلسلہ اپنا حکم ہے غسل کا اپنا حکم ہے زکوۃ کا ایک الگ اپنا حکم ہے نماز فطر ہم سنتے ہیں یہ واجب ہے تو کئی چیزیں سنت ہیں غیبت سے بچنا یہ فرض ہے تو حسد سے بچنا یہ فرض ہے تو اسی طرح توکل یہ بھی ایک پورا موضوع ہے پورا ٹاپک ہے توکل کرنے کا حکم کیا ہے توکل کرنا یہ فرض ہے واجب ہے سنت اسے کہیں گے کیا کہیں گے کس کیٹیگری میں ظاہر ہے شریعت نے ہر چیز کو کسی درجے میں رکھا ہے اچھا مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فضائل دعا کے اندر یہ صراحت کی ہے جی. کہ آپ کے والد ماجد مولانقی علی خان علیہ رحمت الرحمان کی کتاب ہے اس پہ حاشیہ آپ نے لکھا اس اچھا. so, حاشیہ میں آپ لکھتے ہیں اللہ عز وجل پر توکل فرض آئین ہے اچھا اور پھر آپ نے یہ آیت حوالے میں کوڈ کی صورت الماعیدہ کی چھٹے بارے کی اللہ ہی پر توقل کرو اگر مسلمان ہو ٹھیک فرض عین کیا ہوتا ہے؟ مطلب قرآن پاک کی آیت کا حوالہ ٹھیک ہے فرض عین یہ ہے ہاں فرض آئین فرض عین کیا مراد یہ ہے کہ ہر شخص پر الگ الگ فرض فرض ہر شخص پر فرض ہے ہاں وہ قسم کی جاتی یہ سر نماز جنازہ ہے کہ فرض کفایہ ہے تو اب بستی میں تو بعض نے ادا کر لی تو یہ جیسے نماز ہے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے سب پہ فرض آئین تھی فرض اسی طرح بھی فرض ہے فرض آئین ہے مجھے اپنے اعتبار سے ہر ایک کو رکھنا پڑے گا کوئی درجہ بھی ہوگا نا تو اتنا توکل رکھنا ہوگا یا مطلب سارے کے سارے وہ توکل تو نہیں بن سکتے عوام کا جو توقل ہے نا وہ غالبا مراد ہے اس کی وضاحت نہیں ہے یہاں اچھا تو چونکہ خواص کا توقل میں نے پچھلی مرتبہ ایک واقعہ سنایا تھا کہ بزرگ کے کانٹا چپ گیا تھا انہوں نے کانٹے کو نکالنے کی بجائے وہیں پہ مسل کے توڑ دیا اللہ تھا اللہ کہ اندر رہنے والا کانٹا تب ہی میرے لیے نقصان کا سبب بنے گا جب میرا رب چاہے آئے دا آئے دا آئے لیکن عوام کے لیے فقہ اکرام نے یہ نہیں رکھا عوام کے لیے فقہ اکرام نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کیجیے اس کو علاج کرنے کے لیے توقل کیجیے آپ نوکری کیجیے اس سے جو آپ کو انکم ملی اس سے آپ مکمل طور پہ پورے ہو جائیں گے اس معاملے میں آپ توقع کیجئے کم از کم یعنی اتنا ذہن تو ہونا ہی چاہیے کہ میرا جو بھی معاملہ ہے میں دوائی کھا کر اگر سیٹ ہو رہا ہوں صحت پا رہا ہوں اگر پانی پی کر پیاز بجا رہا ہوں کھانا کھا کر بھوک مٹا رہا ہوں تو دراصل یہ کھانا یا یہ پانی میری حاجت کو پورا نہیں کر رہا, کرنے والا رب تعالی ہے یہ پانی یہ کھانا یہ دراصل اللہ نے سبب بنایا اس میں اثر میرا رب تعلق رکھا ہے اصل اللہ پانی ہماری پیاس بجھاتا ہے صحیح لیکن آپ نے ایسے مریض بھی دیکھے ہوں گے کہ پانی ان کو نقصان دیتا <سلحل> ہے ان کا بخار بڑھ جاتا ہے پانی پینے کا تو <سلحل> پانی کی تاثیر پیاس بجھانے کی یہ میرا رب نے رکھی چائے ہم نے پی <سلحل> اب <اور> چائے میں <سلحل> تھوڑی سی گرمائش ہوتی ہے اور <سلحل> پیشن ذرا تھوڑا سا چاکو جو بند ہو جاتا ہے تو طبی طور پہ بھی یہ باتیں ثابت ہیں پہلے یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید نفسیاتی طور پر ہوتا ہے لیکن چائے میں ایک ایسا جز ہوتا ہے کہ جو جسم کو ذرا تھوڑا نشاط دے دیتا ہے اس کو کیا تاثیر آئی رب نے رکھی ہے تو اس میں چائے کا کمال نہیں ہے بعد ایسے بھی ہوں گے چائے پینے کے بعد ان کی طبیعت بھی جاتی ہے صحیح فلم اب اسی لیے ویسی تاخیر تو تاثیر میرے رب کی طرف سے زبردست نئی بات ناظرین کو پتا چلی ہوگی کہ توکل جو ہے یہ فرض عین ہے تو غور کیجیے اپنے اندر ذرا جھانکیے بھی کہ کیا اس تو کا علم بھی ہم نے حاصل کیا ہے اور یہ نالج اگر ہمیں مل رہی ہے تو ہم اس کو توجہ سے سن رہے ہیں کہ نہیں کچھ کچھ رائٹ ڈاؤن کرتے رہیں نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں تاکہ یہ فرض علم آپ کے پاس قید بھی ہوتا رہے یاد بھی ہوتا رہے توکل کا شرعی حکم فرض یہ ہر ایک پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے سبحان اللہ اچھا اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ توکل کی بات جہاں آتی ہے تو وہاں پر فوراً ایک رسک کی بات شروع ہو جاتی ہے توکل کرو مطلب آپ اپنے پیسے پر بھروسہ نہ رکھو یا حرام کی طرف نہ جاؤ رسک میں یوں رکھو رسک میں بے برکتی ہے اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ پہ توکل رکھو تو کیا صرف توکل کا تعلق رسک ہی تک محدود ہے آگے اس کا کوئی وہ لنک نہیں بنتا ہے دیگر زندگی کے شعبے میں یہ عوام میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر ڈسکس جو ہے نا وہ توکل کا جب بھی بات چھڑے گی نا تو روزی روٹی کے حوالے سے چھڑے گی روزی روٹی حالانکہ رزق بھی توکل کا جی جی ایک اہم حصہ ہے جی لیکن صرف رزق کے معاملے میں ہی توکل نہ کیجئے آپ اپنی بیماری کے معاملے میں آپ اپنی اولاد کے معاملے میں اب یہ بھی ایک نفسیاتی طور پہ پریشانی ایک پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں کہ جس کی شادی ہو جائے اور کچھ عرصے تک اس کی اولاد نہ ہو تو وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور ساتھ والے پھر مل کر اس کو پریشان کرتے ہیں خاندان والے سب پریشان کرتے ہیں م... سب م... پریشان ہو م... جاتے ابھی تک کوئی وہ ھیم. اللہ تبارک کی طرف سے کوئی اولاد آتا نہیں تو ایسے ایسے واقعات بھی آپ کی نظروں میں بھی آئے ہوں گے کہ دس سال بعد بھی مدنی منا آتا ہوا بالکل جی تو مدنی منا یا منی عطا کرنا یہ میرے رب عز دیکھو دیکھو. کے اختیار میں ہے وہ چاہے تو دو سال بعد ہمیں مدنی منا نصیب ہو جائے وہ چاہے تو دس سال بعد ہو جائے تو اولاد کے معاملے میں بھی رب آلہ پر توقل اختیار کریں اسی طرح بعض نادان جو ہیں وہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں بالکل بالکل اب وہ پریشانی کی شاید ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب بیٹی ہے تو اس کا جناب اب اس کو پالنا پوسنا اس کے بعد جناب اس کی شادی کرنا تو اتنے سارے اسباب کہاں سے لاؤں گا میں جہیز کہاں سے ارینج کروں گا سارا جہیز بھی ارینج کرنا ہوگا تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے اب یہ ساری پریشانی پال لیتے ہیں اس میں بھی توقل ہے لیکن اس میں توقل کرے نا اب بیٹا پیدا ہوا اب بیٹا پیدا ہوا بیٹا جیسے جوان ہوا مدنی تربیت تو کی ہوئی تھی اسلام کے فلوں کے مطابق اب بیٹا جیسے جوان ہوا اس کو نوکری ملی وہ ون ٹو تھری کر کے اور پھر ٹاٹا کرتا ہوا چلا گیا بیرونی ملک اور والدین کو مر کے پوچھا بھی نہیں ہے اب وہ بیٹے پہ شاید توقعات زیادہ ہوتی ہیں بیٹی پہ یہ پریشانیاں زیادہ لگ جاتی ہیں جناب شادی کے معاملات یہ اور وہ تو آپ اپنے رب پر توقع کیجئے بیٹی ایک ہو تو بھی رحمت زیادہ ہو تو بھی رحمت اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بیٹا ہو بیٹی ہو یا نہ ہو اپنے رب ازل پر توقول کریں گے جب میرا رب چاہے گا تب مجھے اولاد ملے گی اور جو اولاد میرا رب چاہے گا میرے حق میں بہتر ہو مجھے وہ ہی ملے گا اس حوالے سے اے کا اے بہت وسیع کنسیپٹ ہے رزق اگر اس کا ایک بڑا حصہ دوسریق ہمارے یہاں ڈسکس ہوتا ہے قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا یہ ببب المنگ شاہاسا یہ بب المنگ شاہ ال ذکور اور یوزف جو ہم زکران اناسا وہ یہ جال امین شاہ یعنی جسے اللہ تعالی چاہے اسے بیٹا عطا کرتا ہے جسے چاہے بیٹی ادا کرتا ہے جس چاہے دونوں عطا کرتا ہے جس چاہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا وہ سب اس کے ہاتھ میں اسی طرح کئی سے دشمنی ہے کہ کوئی تھریڈس ہیں اور ڈر لگ رہا ہے اب جہاں گارڈ رکھے ہیں جہاں پر اور حفاظتی حصار رکھے ہیں وہاں پر ایک اور چیز بھی تو ہونی چاہیے یعنی یہ بھی ایک شعبہ ہے نا رب پر ایک بھروسہ ہونا چاہیے کہ بھائی اگر یہ مطلب جس نے تھریڈ دیا ہے جس نے مجھے ڈرایا ہے اس سے بہت زیادہ قوی میرا پروردگار ہے جو مجھے بچانے والا ہے مطلب اس طرح آدمی کا ذہن بنا کہ جو تھریٹ دینے والا ہے ٹھیک ہے وہ بھی رب کا بندہ ہی ہے اور میں بھی رب کا بندہ ہوں جس بندے نے مجھے تھریٹ دیا ہے تو وہ مجھے جب تک کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتا جب تک میرا رب نہیں چاہے یہاں بھی توقل ہے یہاں بھی توقع ہے ہر وہ چیز جس میں آپ اسباب اختیار کر رہے ہیں طالبان اگر غور کیا جائے تو اس میں نا توکل ضرور پایا جائے گا جیسے آپ پلین میں بیٹھے آپ نے سیٹ بیلٹ باندھا ہے آپ موبائل فون کو سوئچ کر دیتے ہیں آپ دیگر گیجٹس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں پلین میں اور دیگر احتیاطی تدابیر دیتے ہیں بس میں بھی عموماً ہوتا ہے کار میں ہم کرتے ہیں سب چیزیں جہاں آپ نے اسباب اختیار کیے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے یہاں پہ اسپیڈ لمٹ یہ ہے اس سے آگے مت بڑھیے گا یہ بھی آپ نے ایک سبب اختیار کیا اس سے آگے نہیں جاؤں گا ورنہ ہے تو سب میں ایٹ دی ہونا چاہیے کہ میں نے سیٹ والا کا میری گاڑی کو بچانے والا اللہ ہے سواری سے متعلق ہم نے فرمایا تو اس کی سواری کی دعا جو پیدے پڑھتے ہو وہ کیا ہے زبردست یعنی اس کا ترجمہ ترجمے نکاح کریں تو اس نے بھی ہمیں توقل کا درج دیا جا رہا ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے بوتے کی نہ تھی تو نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ ہم اس پر مطلب سوار ہوتے ہیں تو یہ اللہ باہر نکلتے ہیں نام سے شروع اور اللہ پر میں توقل کرتا ہوں تو گھر سے جب آپ نکلے تو بعض ہوتے ہیں وہ نفسیاتی طور پہ اتنے بےچارے پریشان ہوتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں کہ جی حالات بڑے خراب ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پیچھے سے گھر کا بنے گا کیا जी. تو جب آپ گھر میں رہیں گے تب کیا بنے گا آپ نے بنانا رب تعالیٰ نے بنانا رب تعلیٰ چاہے گا تو آپ کے بچوں کی حفاظت ہوگی رب تعلیٰ چاہے گا تو آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی تو اطمینان کلب کے ساتھ جب آپ یہ توکل تو اللہ کہہ کر گھر سے چل دیئے تو پھر رب آلہ پر بھروسہ اختیار کیجیے اور یہ فرض آئین بھی ہے اچھا ایک چھوٹی سی بات میں وہ اضافہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ سیکورٹی گارڈ وغیرہ حارسین رکھنا یا اور اس طرح کے معاملات تو بعض ہمارے اسلامی تھوڑا غلط کنسپٹ لے لیتے ہیں کہ جناب رب عالا پر تبکول نہیں ہے آپ کو آپ نے سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں حار رکھے ہوئے ہیں اللہ پر توقول کیجیے تو ایسے کو انسان ذرا پوچھے کہ جناب آپ جب گھر میں رات میں سوتے ہیں تو دروازے کا لاک لگاتے ہیں اندر سے یا نہیں ہپ تالا پہ کی وہ لے لو اتنا سیکورٹی ہے سیکورٹی آدمی بند کرتا ہے تالا لگاتا ہے دروازہ بند کر دی یہ سیکورٹی تو ہے دکان اور ایک نہیں پھر مختلف تالے وہ دیکھ تو نا سادہ کا تالا ہو الیکٹرانکے تالے اور ڈیجیٹل کیمرے لگائیں گے سب چیزیں ترکیب روڈ والے تالے جس کا کوئی معلوم نہیں ہوتا ہے ٹریکر لگتے ہیں بالکل کے خلاف ہے کیا سوال کرتا ہوں اسی پوچھا جائے وہ جو تبکل کی غلط ہمیں ڈیفینیشن سمجھا رہا ہے نا اسی سے پوچھا جائے کہ جناب اب یہ سارے کام کرتے ہیں تو کہ آپ کا ربتارہ توقل نہیں ہے زبردست تو یہ اسباب اختیار کرنا یہ ذہن بنا لیجیے مدنی چینل کے ناظرین کہ اسباب اختیار کرنا خلاف توکل نہیں ہے پھر انشاءاللہ عزوجل ذہن میں کوئی بھی اعتراض یا اشکال نہیں آئے گا بہترین میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ سوال کا جواب ہوگا کہ توکل صرف رزق ہی تک محدود نہیں ہے توکل ہر اس کام میں آپ کریں گے جس میں آپ اسباب کو اختیار کر رہے ہیں کہ اسباب اصل میں خالق اسباب کے بنائے ہوئے آلے ہیں ان کو استعمال کرنا ہے اور اللہ تبارک تعالی نے ان میں وہ تاثیریں رکھی ہیں کہ جو اس سے آپ لینا چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے لیکن لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا آپ تو جس ایکسیلیٹر کو دبا کے گاڑی چلا رہے ہیں اللہ چاہے تو اسی سے بریک لگے بریک سے ایکسیلیٹر ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی سبب رکھا ہے ہم اس سبب کو اختیار کرتے ہیں لیکن در حقیقت ہمیں گولی کھا کر رب تبارک و تعالی پر توقل کرنا ہے گاڑی کو لاک کر کے گھر کو لاک کر کے سیٹ بیلٹ کو باندھ کے اسی طرح دیگر اسباب کو اختیار کر کے یہی چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس سبب کو پورا کرنے والا اس سبب میں اثر رکھنے والا در حقیقت اللہ تعالی ہے وہ چاہے گا تو میرا معاملہ آسان ہو جائے گا جس کا اپنا گھر نہیں ہے اللہ پہ بھروسہ رکھے کوشش جاری رکھے اللہ چاہے گا گھر کی ترکیب بن جائے گی رشتوں کی رکاوٹیں رسک کے تھوڑی بات چلی تو میں نے وہ تھوڑا وعدہ کیا تھا مجھے ناظرین سے کہ آج بھی حیرت انگیز واقعات واقعات تو رزق پہنچ کر رہتا ہے میں چاہوں گا کچھ کالز بھی لے سکتا ہے پونا گھنٹہ ہو گیا ان کی ایک بھی کال نہیں آئی ہے تو یہ پریشان ہو گئے کال آ بھی رہی کہ نہیں آپ کی کالز جمع ہو رہی ہیں ایس ایم ایس کی بھی بھرمار ہے میں پڑھتا بھی کچھ نہ کچھ جا رہا ہوں لیکن ابھی ٹاپک اتنا دلچسپ ہے کہ بیچ میں انٹرپٹ کرنا مناسب نہیں تھا کچھ کالز کے بعد ایک بہترین دلچسپ شکایت آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے تو کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں ان شاء اس کے بعد ٹاپک ہمارا ساتھ ساتھ جاری ہے سلحیب اللہ تعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی حضرت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں تو پلیز سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ یہ اللہ والوں کی بات کریں سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے ہم لگاتار اس کو بھیجتے ہیں آج جو موضوع ہے فوقل. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh My name is Muhammad Ibarar al-Tari So I am calling from Yibhah Sariqah wa Furnir I want to watch Manghi Shara I would like to request the channel of Sayyidi At-Tariq Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Assalamu alaikum warahmatullahi وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے جو ہے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام یہ سنا دیجیے مصطفیٰ جان رحمت रहुं। रहुं। रहुं। रहुं। रहुं। السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عمران ہے میں یہ نام سننا چاہتا ہوں واہ کیا جو کرم ہے شہ بتا تیرا عمران بھائی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرہ کئی کالز آئیں گی سعودی عرب سے ہماری دل جوئی اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسلامی بھائی نے ہمیں کہا کہ توکل کا موضوع چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم مراوا اور دیگر جو کالرز ہیں جو ایس ایم ایس کرنے والے ہیں سب کو ہم خوشامدید کہتے ہیں ایک میسج ہے لیبیا سے فرام یاسر فاروق لکھتے ہیں کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیلی قبر ہے شاید یہ مجھے یاد دلا رہے ہیں یا نعت سننا چاہ رہے ہیں بہرحال یہ کوئی نعت ہے کیا کلام ہے چلیں کچھ آپ کو یاد ہو تو سنا دیجیے گا ایک میسج ہے سلام عبد الروف لکھتے ہیں غوث پاک کی کو منقبر سنا دیں انشاءاللہ ایک میسج ہے محمد بلال جدہ سے کلام رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ عبی ونشاء اللہ شامل کریں گے اگر ہو سکے تو نوٹ کرتے رہیے ایک میسج ہے ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں اللہ مدنی چینل کو رات گیارہویں دن بارہویں ترقی عطا فرمائے فرم اتاری شکریہ بہت بہت شکریہ نوازش ہمارے ویورز ضرور دیکھتے رہیے شامل سلسلہ رہیے کالز اور ایس ایس ایم بھی جاری ہے ٹاپک بھی جاری ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بت تیرا یہ کلام ایک شعر حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد ناظرین ایک ایک شعر ہم شامل کرتے ہیں تاکہ ٹاپک بھی چلتا رہے آپ کی جو فرمائشیں وہ بھی پوری ہوں انشاءاللہ شاء تعالیٰ ایک شعر میں امید ہے کہ آپ کا پیٹ تو نہیں بھرے گا لیکن آپ کی تمنا ضرور پوری ہو جائے گی جی جو کرل ہے بترا وہ کیا جو کرل ہے سگے میں تو سالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حدی یعنی بہبو ہی بے نہیں بو بو لگی تیرا تیرا کی سے میں سارا کی یو کے سے عمران بھائی نے فرمائش کی لیکن میں یہ چاہوں گا کلام آخر میں شامل ہو یہ تو آپ کی اسپیشلٹی ہے اور اس کو سننے کے لیے ناظرین بے بہت بے قرار, بے قرار بھی ہوتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں اور کیوں نہ کریں گے اس میں ہمارے پیارے ہمارے مرشد ہمارے رہنما ہمارے میٹھے میٹھے پیر اختار کا تذکرہ خیر ہے ایک کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا حکم دیا ایک شعر عثمان بھائی آمد ہو اور سے میں جب ان کی آمد ہو اور سب ان کی سلام پلا سلا مان چینل ہے آپ نے کہا مصطفی جان احمد لاکھ و سلام تو ہم نے سنا دیا آپ کا چینل ہے ورنہ سلاح و سلام عموماً کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی اسی طرح پڑھتے ہیں لیکن سلسلہ جاری ہے تو ابھی کھڑے نہیں ہو سکتے تھے ایک فرمائش کی تھی سردار آباد سے سرکار توجہ فرمائے ایک شیر اس کا بھی ہو جائے سرکار توجہ isre ka sab گ شا نا بت سے ما اللہ ماشاء اللہ حضور حکایت آپ کچھ سنا رہے تھے ایک بہترین دلچسپ حکایت ناظرین منتظر بھی ہوں گے کان بھی لگے ہوئے ہوں گے کہ کون سی حکایت آتی ہے ایک مدنی پھول ہو جائے ساتھ میں سے وہ سب سے منسلک تو مسوا ابن ابی دنیا یہ بہت مشہور مجموعہ ہے حدیث پاک ہے اور بہت سارے مدنی پھول ہیں اس میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا نبین والے فرمانے علی شان ہے کہ اپنے پیٹ کے لیے نہیں بلکہ رب از وجل کے لیے عمل کرو اور ضرورت سے زائد دنیا کے حصول سے بچو کیونکہ اللہ وجل کے نزدیک ضرورت سے زائد دنیا گندگی کی طرح ہے پھر ہمیں سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آسمان کے پرندوں پر غور کرو وہ یہاں وہاں اڑتے پھرتے ہیں ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی نہ ہی وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں پھر بھی اللہ تبارک انہیں رزق عطا فرماتا ہے سبحان اللہ آسمانی پرندے نہ کھیتی باڑی نہ کاروبار کچھ بھی نہیں کرتے لیکن رب انہیں رزق عطا فرماتا ہے وہ پھر فرماتے ہیں اگر تم یہ کہو کہ ہمارے پیٹ تو ان پرندوں سے بڑے ہیں ان کے تو اتنے اتنے پیڑ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو فرماتے ہیں تم پھر بڑے جانوروں کو دیکھو گائے ہے بیل ہے شیر ہے یا وہ شیر ہے اس طرح کے جانور اور وہ دراگ گوش ہے تو فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانے بھی پینے کا سامان نہیں ہوتا نہ ہی وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے جیش. تو چھوٹے سے چھوٹے پیٹ والے کو اور بڑے سے بڑے پیٹ والے کو رفتار رز رزق عطا فرماتا ہے اپنے پیٹ کی خاطر صرف رزق کی کوشش نہ کریں یہ نیتیں وہی اچھی اچھی کہ ہم اپنے بال بچوں کو پالیں گے سوال سے بچیں گے رفتہ وجہ بچیں گے. پر توقول بھی رکھیں اب آئیں کہ رزق پہنچ کر ہی رہتا ہے یہ موضوع ہے اس لکایت کا اچھا ایک یہ بیان کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ان کا ذکر خیر بھی ہو جانا چاہیے حیات اعلی حضرت میں جو آپ کی سیرت پہ کتاب ہے اس میں یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ ہند میں ایک رائس مالدار آدمی تھا تو کسی بھی طرح سے کوئی وہ کھیتوں پہ چیک کر رہا ہوگا معاملات اپنے تو گندم کا ایک دانہ کہ ناک میں چلا گیا کسی طرح oh. چڑھ گیا دماغ کو نا. کسی طرح اب وہ بہت علاج کروایا کہ کسی طرح سے آرام آ جائے وہ اندر دانہ نکلے نا oh. اب تکلیف ہوتی ہے جس کو کسی کا چیز کا معاملہ ہوا ہو تو بہت تکلیف oh. جی, جی, بالکل اب, اب وہ علاج کروایا خیر کچھ افاقہ ہوا درد میں دوائیاں کھاتا رہا تو سکون رہا یہ وہ لیکن اصل حال یہی تھا کہ وہ دانا نکل آئے کسی طرح اب برسوں کے بعد وہ رائیس, وہ مالدار شخص حج میں جاتا ہے اور جیسے حرم شریف میں پہنچتا ہے مدینے کا ہر تو وہاں پہنچتا ہے اور وہاں پر اس کو چھینک آتی وہ دانا نکلتا ہے جو ہی زمین پر گرتا ہے حرم شریف کا ایک کبوتر آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتا احسن احسن احسن تو وہ گندم کا دانہ جو کبوتر کا رزق تھا کتنے عرصے تک رائس کے سر میں معاف ہو یہ ہے میرے رب کی قدرت کہاں سے رزق چلا اور کہاں جا پہنچ تو ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ کے مایوس ہو جاتے ہیں یار ہمیں ہمیں کہاں سے ملے گا لیکن رزق کچھ ہی فاصلے پر ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اگر رب پر توقل کریں تو پھر ہمیں جن کی وہ اس کا وہ مل جائے گا ایک چھوٹی سی متصل عکایت اس کا اگر صحیح تبکل کیا جائے ایک شخص کے پاس ایک روٹی تھی تو اس نے سوچا کہ اگر میں روٹی کھا لی تو سفر میں مزید مجھے کھانا تو ملے گا نہیں میں تو مر جاؤں گا تو رب رفتالا پہ توقل نہیں کیا اس نے اس کا نقصان کیا ہوا نقصان یہ ہوا تیرا بعض اللہ جل نے ایک فرشتے کی یہ ذمہ داری لگا لی کہ اگر یہ روٹی کھا لے تو اس کو کہیں سے دوسری روٹی مہیا کر دینے کو رفتالا تو کھا دینا اس بات تو نہ کھائے تو نہیں دینا وہ شخص نے روٹی نہیں کھائی اس ڈر کی وجہ سے کہ مجھے روٹی دوسری ملے گی کہاں سے اسی حالت میں بھوکا مر حال فیصلہ ہو چکے روٹی اگر کھا لیتا تو دوسری روٹی اس کو مل جاتی <coughs> لیکن اس نے توقع نہ اختیار کر کے اپنا نقصان کیا یہ بہت تصوف کے مدنی بھول کہہ لیجئے اس کو شریعت میں بھی یہ ہیں ہم سے کتنی کنیکٹ رہی رہے بھائی مطلب ہم لوگ اسی ڈر سے کئی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور بازوقات وہ نہیں کرنا چاہیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی کنجوسیاں بھی کرتے ہیں کہ جو ہمیں توکل کے خلاف بھی ہوتی ہیں جی, جی اور بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں پر جانا بالکل پاسبل نہیں ہوتا بالکل وہموں خیال میں نہیں ہوتا اور وہاں جا کر ہم کیا مدینے کی بات کیجیے نا رات کا بتائیے تھوڑا کیا ہوا تھا رات کو تو تیرہ کل دو ٹکٹ تھی تین ٹکٹ ہو گئی اور آخر تک تیرہ ہو گئے اب وہ تین کے بعد تو سمجھنے سمجھا ہوگا کہ اب میں کیسے تو ہمارے مدنی چند کے کیمرہ مین بھی ماشاء اللہ وہ عجیب ان کی دیوانگی تھی کہ وہ کیمرے میں وہ بناتے بناتے ایک دم ان پہ وہ رقط تاری ہوئی وہ کیمرہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ منظر کسی نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ان کو بھی ہماری طرف سے یہاں بھی موجود ہیں اچھا ماشاء اللہ جو آپ کے اوپر کیمرے پہ اس پہ بیٹھے ہوئے بھی ایسے ہوتے ہیں وہی بات مدینے کا سفر نہیں ہے تو ہم تو ہاتھ سے آگے دیکھنے کی طاقت نہیں نہ رکھتے ہمارے لیے ربط نے کیا لکھ رکھا ہے ہمیں نہیں پتا تو تبکول اختیار کرنا چاہیے اللہ بیٹھے ہوئے بھی روتا ہے اس طرح آپ دیکھیں جب کھانا پکتا ہے گندم پیس کر آتا ہے اور اس کی پھر گھر والے روٹی بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ مناظر دسترخوان پہ کہ جب دسترخوان پہ وہ روٹیاں آتی ہیں اور پھر اس روٹی کو ایک اٹھاتا ہے اس کے چند پیسے مناتے وہ اپنا پیسے کو اٹھاتا ہے اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے ابھی وہ رکھتا ہے تو اس کا بیٹا آتا ہے اٹھا کر اس کے ہاتھ سے اور لکھا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کتنا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا رسک رکھا ہے ہم رسک کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کا رسک اس کے باپ کے ہاتھ میں رکھا تھا جو وہ اپنے منہ میں نوالا کھانے لگا تھا اور وہ وہاں سے اس بچے کو مل گیا تو یہ ہماری الحمد للہ سوچ ہونی چاہیے اور ایک بڑی پیاری بات یہاں پر لکھی ہے میں چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھے تھے جی کہ ابھی لڑائی جار جاری تھی مخت... کسی غزلے کا واقعہ آئیے اچھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے اس لیے ہمیں آپ کے دروازے پر بیٹھنے کا وہ ہم بیٹھ گئے وہاں پر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر رہے تھے چنانچہ ہم آپ کے حجر کے باہر ہی جمع تھے کہ نماز کا وقت ہوا اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے باہر تشریف لائے اور فرمایا کیوں جمع ہو ہم نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ حالت جنگ میں ہیں اور ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے آپ نے فرمایا تم لوگ میری حفاظت آسمان والوں سے کرو گے یا زمین والوں سے ہم نے عرض کیا کہ زمین والوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کریں گے کیونکہ آسمان والوں سے تو آپ کی حفاظت ممکن نہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آسمان میں نہ فرما دے یعنی اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ آسمان میں نہ فرما دے اور ہر شخص پر دو فرشتے محافظ ہیں مگر جب تقدیریں الہی آتی ہے تو وہ دونوں بھی اس سے الگ ہو جاتے ہیں <تصال> یعنی کیسا تبکل تھا حضرت علی رضی اللہ وہ مقام تھا کہ جو عوام کا نہیں جو عوام کا یہ تو بالکل ہر اس کو ہٹانے والے کا کانٹا بھی نہ نکالا لیکن عام آدمی جو ہے وہ اسباب بھی کرے گا بالکل اور دونوں کو اختیار ان بزرگوں کی جو وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہم ان سے سبق سیکھیں کہ یہ جو اتنے پہنچے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم فرمایا ان کا تبکل کا معیار کیا تھا کس طرح ان کا رب پر بھروسہ ہوا کرتا تھا یہ اپنے رب پر کیسا توقل کیا کرتے تھے اسی دانا نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ازباب دنیا کے لیے آدمی اختیار کرتا ہے ایک دو قسموں کو انہوں نے تقسیم کیا اس انداز پہ کہ دو قسمیں ہیں ایک رسک میں کہ اس میں بد اعتمادی کا کرنا جائز نہیں ہے اور دوسرا عمل جب کرے تو ثواب کی طلب میں اس کا ایمان ہو کہ میرا پروردگار اس نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے مجھے ثواب دے گا لیکن کیسی اس کی کیفیت ہو کہ مقبول ہوا یا نہ ہوا یہ کیفیت ہونی چاہیے دونوں کے درمیان, دونوں دل درمیان رہے تو بڑے پیارے مدنی پھول یہاں پر الحمد للہ یہ تہرے تھے یہ میں نے غافلین سے یہ دونوں کال لیے تھے الحمد زبردست بڑی پیاری پیاری باتیں سننے کو آج مل رہی ہیں اور توکل کے مدنی پھول حاصل ہو رہے ہیں اکثر دیکھتے ہیں ابھی یہ بات ہو بھی رہی تھی کہ ہم کہیں جاتے ہیں وہاں جانا وہم و گمان میں نہیں ہوتا لیکن وہاں کیا کچھ کھا آتے ہیں بعض اوقات کسی کے آنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا تصور میں نہیں ہوتا وہ آ جاتا ہے ہمارے گھر پہ کھا کے آرام سے بیٹھتا ہے کوئی چندرو سے رہ جاتا ہے اس کا رزق لکھا ہوتا ہے اور ہم سوچ سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا اگر سوچیں تو اس میں کئی ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یقینا اللہ تبارک و وطالعہ کی قدرت کاملہ کی طرف ہمیں متوجہ کر دیتی ہیں میرے شیخ طریقے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا باغ ہم گھر میں کسی کے لیے چیز بنا کر رکھتے ہیں کہ زید آئے گا زید کی جگہ بکر آ جاتا ہے وہ ہم اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اس کی قسمت تھی تو ہم کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام ایک اور چیز جو ہمارے ہمارے عوام میں پائی جاتی ہے کہ رزق کا تعلق عقل سے بناتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ عقل مند ہوگا اس کو اتنا زیادہ رزق ملے گا یہ تصور بھی غلط ہے بتایا کہ اگر رزق عقل سے ملتا ہوتا وہ بےچارے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں یا کم عقل لوگ ہیں وہ بھوکے مر جائیں مر جائے ایسا تو نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا نہیں مکال میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ میں کسی ٹیکسی میں کسی ادارے میں سب سے زیادہ عقل مند کو سمجھا جاتا ہے جو ادارے کا اکاؤنٹینٹ ہوتا ہے مینیجر ہوتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ ہوتا ہے اور جو اس کا سیٹ صاحب ہوتا ہے کم اکل ہے اپنے حساب کتاب کے لیے رکھتا ہے تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ضروری نہیں جی اگر والا زیادہ ہو وہی زیادہ مانتا جی جی بالکل سر نصیب سے اور قسمت سے ملتا ہے جس کے نصیب کا اتنا ہے وہ پہنچ کر رہے گا میرے شیخ امیر سنت احمد کی مایا ناز تسنیف فیضان سنت اس کا ایک باب ہے پیٹ کا قفل مدینہ اس میں آپ ایک بڑی پیاری گفتگو تحریر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 807 ہے یہ اب لکھتے ہیں کہ آج کل کے ہم جیسے بے عمل مسلمان ایک لقمے کا بھی اشار تو کیا کریں گے بلکہ جن سے بند پڑتا ہے وہ دوسروں کے منہ سے بھی لقمہ چھین لیتے ہیں بلکہ ایک لقمے کی خاطر بعض اوقات قتل و غارت گری تک سے نہیں چوکتے ڈھیر ڈھیر غذائیں موجود ہونے کے باوجود ایک ایک ٹکڑے کی خاطر فساد برپا کرتے پھرتے ہیں کہا جاتا ہے صرف تین زیر روح ایسے ہیں جو غذا کا ذخیرہ کرتے ہیں نمبر ایک انسان ہم جیسے انسان نمبر دو چوہا اور نمبر تین چیونٹی ان کے علاوہ کوئی بھی حیوان دوسرے وقت کے لیے بچا کر نہیں رکھتا آپ نے مرغی کا توکل دیکھا ہوگا اس کو پانی کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے تو پی چھکنے کے بعد پیالے کے کنارے پر پاؤں رکھ کر اس کو الٹ دیتی ہے اسے اپنے اللہ ازل پر کامل بھروسہ ہوتا ہے کہ ابھی پلایا ہے تو پیاس لگنے پر دوبارہ پلائے گا اچھا مرغی کا ذکر آیا تھا آپ کو ہم سنت ہی ایک بڑی پیاری نظم سناتے ہیں انگلش میں تو مرغی اور کبوتر کی گفتگو ہے اس وہ انگلش تو مجھے اب یاد نہیں آ رہی تھوڑی اردو میں میں خلاصہ کرتا ہوں کہ کبوتر نے اتبا شکوا کیا مرغی سے کہ میرے بچے زیادہ ہیں تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا بہت پریشانی ہے تو مرغی نے اسے جواب دیا کہ بے دیکھ oh, oh, oh, oh, oh, بکوفرف <laughs> دیکھو کہ میرے اتنے سارے بچے ہیں اور ہم خوش ہو کے رہتے ہیں خوش ہو کے کھاتے ہیں اور پھر مرغی کا توکلا آپ نے سنا ہے وہ بانی بھی گرا دیتی ہے ہمارے لیے انسانوں کے لیے یہ تھوڑا نافذ نہ کریں کیونکہ وہ پاکستان جائز نہیں ہے وہ تو خیر مکلف ہی نہیں ہے اس پر تو شریعت نہیں ہے لیکن غور کیجئے کہ اسے پلانے پر بھی مقرر کس کو کیا ہوا انسان کو پلاتا بھی وہ ہے جو خود جمع کرتا ہے وہ مطلب جو پھینک دیتی ہے جسے توکل ہے دوبارہ پھر انسانوں سے پلا دیتا ہے توکل اللہ والوں کا یقیناً بے مثال ہوتا ہے توکل کی ایک تعریف یہ بھی ہے بہت پیاری تعریف ہے توجہ سے سنیے گا صرف اللہ عزوجل کی عنایت پر بھروسہ کرے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جائے یہ رسالہ قشریہ سے یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ عزا وجل کی عنایت ہے اسی پر بھروسہ ہو اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جائے اس سے کوئی آس ہی نہ لگی ہو اللہ از وجل پر کامل توکل کرنے والوں کی بھی کیا شان ہوتی ہے چنانچہ سیدنا ابراہیم خباس رحمۃ اللہ تر علی فرماتے ہیں ملک شام کے راستے میں ایک اللہ والے نوجوان سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے کہا کیا آپ میری صحبت میں رہنا پسند فرمائیں گے میں نے کہا میں تو بھوکا رہتا ہوں کہنے لگے انشاءاللہ اللہ میں بھی بھوکا رہ لوں گا چار دن اسی طرح فاقے میں گزر گئے اس کے بعد کہیں سے کوئی ہزا آ میں نے ان سے کہا آئیے کھا لیجئے جواب دیا میں نے عہد کیا ہے کسی کے ذریعے کوئی چیز نہیں لوں گا میں نے خوش ہو کر کہا مرحبا آپ نے بہت باریک نقطۂ بیان فرمایا یہ سن کر وہ کہنے لگے اے ابراہیم میری جھوٹھی تعریف مت کیجیے کیونکہ پرکھنے والا پروردگار ازدوجل آپ کے حال اور توکل کو خوب جانتا ہے پھر فرمانے لگے توکل کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ فاقے پر فاقے آنے کے باوجود دل اللہ ازل کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو اللہ ازدوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہوں سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جویا تیرا جویا یعنی تلاش کرنے والا صلو علی الحبیب صلی اللہ, صلو اللہ, صلو اللہ تعالی علی, تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں ہمارا موضوع توکل چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف حقیقت نگاہ رکھنا کالز اور ایس ایم ایس کا سلسلہ ہے آپ کی کالز لیتے ہیں آپ کی دل دلجوئی کی نیت سے صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں آپ کا پروگرام دیکھ ہوں اللہ والوں کی باتیں ماشاء اللہ بہت اچھا اچھا پروگرام ہے ہمیں دینی معلومات سے ہو رہی ہیں اور مجھے سید تارہ والے سنا دیجیے سیدار ضرور انشاءاللہ سنائیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ایاز ہے میں بالتن یو سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ یہ رچ اللہ کے توقع کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مجھے میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم زیادہ تر لوگ یہی سوچتے کے بارے میں آمدنی کے بارے میں مطلب کہ روٹی روٹی وہ پیسے کمانے کے بارے میں تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ کھانا رچ ہے کھانا جو کہیں مل جاتا ہے وہ رچ ہے یا پیسہ رچ ہے اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے بڑی مہربانی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ مشکل سے سوال آپ نے پوچھا ہے ناظرین بھی اب اس سوال کا جواب بھی سنیے گا اور ازب یہ سوال آپ نے دیکھا کھانے سے ہی نہیں ہے رزق کا تصور بھی جسرا تو تصور بہت وسیع ہے نا تو رسک کا تصور بھی تھوڑا سا مطلب وسیع ہے اس میں کھانا پینا بھی آ جاتا ہے اور جو مل... اور نعمتیں جی ہیں وہ تمام جو زندگی کے کے لیے زندگی ہوتے ہیں عقل کو بھی رزق کہا گیا اس کے علاوہ آپ کا جو گھر میں بھی جو بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ بھی رزق میں آ جاتی ہیں تو اس حوالے سے رزق کا کنسپٹ جو ہے یہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ اگر مال ہے مثلاً تو مال آپ کی ضرورت زندگی پوری کرنے کے لیے مہانا یا سالانہ وہ ضروری ہے جی تو یہ بھی رزق ہے اور جو کھانا پکا کر آپ کھا رہے ہیں اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے تو رزق کا تصور ان سب کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں ریاض بھائی یو کے سے آپ نے کال کی آپ نے امید ہے سوال کا جواب بھی سن لیا ہوگا نیکسٹ کال سنا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عثمان ہے اور میں بات کر رہا ہوں اور میں, اور میں گا آقا میری اکھیاں مدینے رہ گیا یہ بھی کلام ہے کوئی یاد ہے آپ کو انشاءاللہ دیکھیں اگر یاد ہوا تو اسلامی بھائی سے سنیں گے ناظرین کی کالز اور ایس ایم ایس کو ہم شامل کر رہے ہیں ایک اور کال سنا دیجیے میں محمد طاہر المدینہ کراچی سے نہ ہو دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے چھوڑ کر خالی زمین ہے اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی کالز اور ایس ایم ایس کو مزید بھی شامل کریں گے ایک میسج ہے چند میسج میں پڑھ دیتا ہوں السلام علیکم علیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ مجھے آپ یہ کلام سنا دیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے پلیز میری یہ فرمائش آپ پوری کر دیں اللہ آپ کو جل میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے بنتسال تاریاں ایک میسج ہے. حضرت اگر ہو سکے تو کیمرہ مین کی جو بات تھی وہ ایک بار پھر ارز کر دیں. جزاک اللہ کیمرہ مین کی بات یہ تھی ہمارے جو کیمرہ مین ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ کل کیمرے کو اپنی ڈیوٹی کے دوران باپا کو یہ فوکس کر رہے تھے اس دوران مگر مذاکر بھی جاری تھا اور ٹکٹ مدینے کی ٹکٹس قرآن دازی کے ذریعے نکل رہی تھی تو یہ اپنے ورکنگ کے دوران اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکے اور یاد مدینہ میں غم مدینہ میں ایسے مہو ہوئے کہ ان کے ہاتھ سے کیمرہ بھی گر گیا یہ بھی گر گئے اور ان کے لیے پھر اعلان بھی ہو گیا نہیں تھا کیمرہ جو ہے دوسرے نے دوسرے نے پکڑ لیا تھا اور ماشاء اللہ ان کی قسمت بھی کھل گئی باپا فرماتے ہیں جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ان کا کام بھی بن گیا اللہ کرے کہ ہم سب کا کام بن جائے تو یہ بات تھی ہمارے بھائی کے لیے تو یہ ہم نے دوبارہ آپ کی ریکویسٹ کو پورا کیا ہے اور میں نے بقول آپ کے عرض کر دیا ہے اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مدنی کے ناظرین ہماری گفتگو کس کے ساتھ یاد بھی رکھ رہے ہیں ماشاء اور ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہے کہ سلام کرنے کا انداز جو آپ میرے لیے سننا چاہتے ہیں اچھا تو تقریبا ہمارے جو ہیں وہ اس کو السلام علیکم و رحمت اللہ وبر خان نے فرمائش کی انفرادی کوششیں کی برکت ہے مدینہ چھوڑایا ایسے ہی ہے نا مدنی منا نیند میں لگ رہا تھا اس کی فرمائش جلدی پوری کرنی ہو تو وہ یہ کیا جائے کہ وہ مدانیاں چھوڑ کر جو آتے ہیں نا تو اس کا کوئی کلام سنا دیں کہ میں مدینہ چھوڑ آیا اس طرح کا کوئی کلام اگر پڑھ دیں تاکہ وہ مدینہ سے واپسی بہت سارے مدینہ بچ رہے ہیں اچھا ایک میسج ہے پلیز اشفاق اشفاق ریڈ نئے متحٹا پلیز کین یو ریڈ نی متحٹا جسمت وہی شان گیا فرام یو کے آمین اچھا یہ میسجز اور کالس کو ان شاء اللہ تعالی ہم پورا کریں گے دلا غافل نہ ہو یکدم اس کی بھی فرمائش ہمیں طاہر بھائی نے کی یاد ہے آپ کو یہ یاد ہو تو اس کو بھی سنا دیں یہ امیر علیہ سنت اکثر پڑھا کرتے ہیں دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے چھوڑ بگیچے چھوڑی ربی سمانا ہے تیرا دکھ بٹ بن بھائی جو سوئے سے یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑوں کھانا ہے یہ ہوگا ایک دن بے بی اسے نے کھانا ہے دلا پنیا سو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے امام اہل سنت کے کلام کے ایک شعر کو سنتے ہیں جھڑ جل کر تیری پیزاروں کے جلے جھڑ جل کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بلتے ہیں سیاروں کے گلرے جڑ کر تیری میں کے تاجے چر بلتے ہیں سیاروں کے گلے جڑ کر تیری میں کے, کے, کے کیسے آقا کیسے آتا ہو رضا ہوں آزا بول بالے میری سرکاروں کے بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے جلد جڑ جل جل کر تیری کے رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں یاد ہو تو ایک اچھے رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رگی مدی کے شہر <داج> <premises> محمد شہر شہر تازگی ہے ماشاء اللہ ہمارے ایک ویور نے لیبیا سے سوال کیا ہے اگر ہم کھانا کھا رہے ہوں اور باہر سے کوئی آئے اور سلام کہ yes. تو کیا اس کا جواب دینا ٹھیک ہے کیا فرما جو میری یادداشت کام کر رہی ہے وہی کہ تو کھانا کھا رہا ہو یا اس قسم کی, کی تعلیم مشغول ہو پڑھا رہا سبق پڑھا رہا ہو تو اس کو سلام نہ کیا جائے کھانا گیا لکما منہ میں کس طرح سے جواب دے گا تو سلام نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر اس کوئی اس جواب دینا واجب بھی نہیں ہے ابارے کے مزید سولوے حصے میں سلام کا بیان جو جو اگر سلام کا جواب دے دے تو کوئی حرج تو معلوم لیکن نہیں, لیکن نہیں اگر دے دے تب تو, تو ٹھیک ہے ابھی آپ وہ لکما سلام وہ سلام کیا جواب ہی نہیں دیا یہ کیا واجب ہونا اس وقت اگر منہ میں لکوا نہ ہو تو جواب دینا بہتر ہے واجب نہیں ہے بعض اوقات ایسی چیزیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں نا کہ جس میں منہ میں اسمیل ہوتی ہے پیاز کھا رہا ہے اور اب سلام کیا کسی نے اب کہنا ہے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اب وہ اللہ کا نام لینا ایسے وقت جب منہ میں اسمیل ہو یہ ایک ہے اس میں وہی مشورہ دوں یہاں تربیت کیونکہ ایک نئی سورت ہے ماشاء ماشاءاللہ توکل آج ہمارا موضوع ہے اور گفتگو جاری ہے ناظرین بھی آج تو کے حوالے سے بڑی پیاری تربیت امید ہے کہ سلسلے میں لے رہے گے بعض لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں اور توکل کہتے ہیں کہ ہم توکل کیا ہوا ہے توکل کیا اللہ کھلائے گا اور پھر بعض ان کی تنگیاں بھی ہوتی ہیں معاملات وہ یوں ہوتا ہے کہ جب کوشش کرنے کی بات آتی ہے نا پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو توقول کیا ہوا ہے اور جب سامنے مرغی آ جائے نا تو پھر ہاتھ بڑھا کے اس کو کھاتے بھی ہیں یوں نہیں کہتے کہ ہاتھ بڑھا کے بیٹھے رہے ہیں تو مرغی خود ہی اڑے گی اور منہ میں چلی جائے گی تو آپ اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے وہ اپنے پنیہ تائیں جو تبکول جس کو سمجھتے ہیں اگر حقیقت وہ اسی پر آئے ہے تو پھر ہاتھ بھی نہ بڑھائیں سامنے آنے پر تو یہ بھی تو اسباب ہے نا کہ آپ بڑھائیں گے جب ہاتھ بڑھا کر آپ رکما سامنے موجود مرغی کو دے رہے ہیں تو اس مرغی کو حاصل کرنے کے لیے جو کمائی کرنی وہ بھی کیجیے تو یہ تصور غلط ہے کہ بالکل سب کو چھوڑ چھاڑ کے پاس بیٹھ جائیں تو یہ دین نے اس کی بھی نفی کی ہے ماشاند. وقت تھوڑا ورنہ آپ کو اس پہ حکایت سنا اللہ تو اس پہ یہ ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مطلب بیان کیا کہ وہ دل میں روزی طلب کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے اب ایک جنگل سے گزرے تو ویرانے میں دیکھتے ہیں کہ جانور بہت فربا اور تر تازہ بیٹھا ہوا ہے اور لیکن جانور تھا حیران کن اب ہاتھ بھی نہیں تھے پاؤں بھی نہیں تھے آنکھوں سے بھی اندھا اچھا لیکن تھا وہ صحت مند بڑے حیران ہوئے کہ یہ نہ اس کے بازو ہیں نہ پاؤں ہیں نہ آنکھیں ہیں تو یہ کیسے کھاتا ہوگا اور اتنا جانور صحت مند حیران ہو گئے اچھا تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں معاملہ کیا ہے تو وہ تھی لومڑی لومڑی جانور تھا وہ تو بظاہر روزی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا تو وہ سوچ رہے اتنی میں جگہ سے زمین شک ہوئی دو پیالے برامد ہوئے ایک میں دودھ تھا دوسرے میں شہد اب وہ لومڑی نے اس دودھ اور شہد کو پی لیا یہی اس کی صحت کا راز تھا اب ان کے دل میں یہ آیا کہ جب اس کو اس طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں تو میں تو انسان ہوں تو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں ایک جگہ پر اور روزی طلب کرنے کی جو خیال سے نکلے تھے وہ چھوڑ دیا اور وہیں پہ بیٹھ گئے جنگل میں ایک جناب چشمے کے کنارے اب نماز روزے میں مشغول ہو گئے سات دن گزر گئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات دن غیر سے کوئی رزق نہیں پہنچا ان کو اب فاقوں کے سبب بعد کمزور اور نڈال ہو گئے آخر کار اللہ حضر و جل کی بارگاہ میں کی کہ اے میری پروگار اپنی رحمت سے مجھے کوئی لکم غذا عنایت فرما مجھ میں بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے <تصفيق> یا میری روح کو قبض کر لے تو اللہ حضرت کی طرف سے جواب ملا غیب سے آواز آئی کہ اے شخص تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے روزی طلب کر میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا اگر اسی حالت میں ستر سال بھی پہاڑ پر بیٹھا رہے گا تو میں تجھے غذا کا ایک دانہ بھی نہیں دوں گا تو یہ تھا تصور تو جو غلط فہمی ہوئی کہ یہ جب جانور کو رزق مل رہا ہے اس طرح हुँ. تو اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے جس حالت میں چاہے وہ جانور تھا हुँ. تو وہ اس کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے تو اللہ تبار نے اس کے رزق کا انتظام کر لیا تو ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہم ان ہاتھ پاؤں کو استعمال کریں اور رزق کی طلب کریں کوشش کریں خود کمائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں نہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ گھر پہ بیٹھے ماشاءاللہ اس میں یہاں پر ایک بڑا پیارا یہ آپ کی بات سے تسنسل بن رہا ہے اس کا کہ جو توقل کرتا ہے نا اسباب اختیار کرتا ہے اس سے متعلق ہے کہ وہ ظاہری اسباب جو تجارت زراعت وغیرہ سے دس بزار نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ متوقع ہی ہے وہ کس طرح ہے کیونکہ اس کو اپنی زراعت اور تجارت پر بھروسہ نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم پر اعتماد ہے جی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس ذات نے مجھے یہ اسباب مہیا فرمائے ہیں مجھے کام کرنے کی توفیق بخشی ہے تجارت و زراعت میں وہی ذات منزل آشنا کرے گی yeah, yeah. اور تمام نفع اور نقصان اللہ ہی کی طرف سے یعنی yani so. اس کی یہ کانسنٹریٹ yeah. ہو توجہ ہو کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے yeah. اگر yeah. میں اسباب yeah. کر رہا ہوں تو یہ بھی مجھے میرے رب نے توفیق دی ہے میں جو کوشش کر ہوں یہ بھی رب کی توفیق سے ہے کسان ہے مٹھی بھر جو وہ ہوتے ہیں گندم بوڑھا زمین میں پھیلا جائے اور زمین میں چھپ جاتے ہیں لیکن اسے اپنے رب پہ توقل ہوتا ہے یہ اور وہی جب اس کو پھر اگاتا ہے اور درخت بناتا ہے وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو آگے کچھ بھی معاملہ نہ بڑھے تو ایک جو حکایت ہم سنی ہے ستر سال تک بھی بیٹھا رہے تو تجھے رسک نہ دو یہ روایت ایک بہترین ہمارے دونوں طرف کے کانسپٹس کو کلیئر کرتی ہے کہ ایک طرف تو کسی کے لیے زمین شک ہو کر بھی کھانا آ رہا ہے اور ایک طرف کسی کو ایک دانا بھی نہیں دیا جا رہا فرق کیا ہے کہ بندہ کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا لیکن ایک ایسا ہے جو کوشش نہیں کر سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے وہ اندھا ہے اسے بھی کھلانے پر رب تبارک وطالعہ یقینا قادر ہے اور وہ کھلا رہا ہے یہی عالم اسباب ہے اور اسی کا نام عالم اسباب ہے وہ سمندری گمبد شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے اس میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہے جو شروع میں کہ اس میں ایک نوجوان تقریباً دو ہزار سال سے اس سمندری گمبد میں عبادت کر رہا ہے اور حضرت سلیمان علیہ سلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جا کر دیکھیے اللہ تعالی کی قدرت کا نظارہ کیجیے تو آپ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کچھ بھی نہیں پاتے اپنے ساتھیوں میں سے ایک جن کو حکم دیتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے نیچے تک غوطہ لگاتا ہے کچھ بھی نہیں پاتا دوسرا ایک جن جاتا ہے وہ بھی نہیں دیکھ پاتا یہاں تک کہ حضرت عاصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ آپ کے وزیر خاص ہیں وہ اندر سمندر میں جاتے ہیں تہ سے ایک بڑا کافوری چار دروازوں والا سفید گنبد لے کر آتے ہیں وہ چار دروازے ہیں اور بہترین قسم کا وہ گنبد ہے اس میں ایک نوجوان جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سمندر کے اندر ہونے کے باوجود اس گنبد کے اندر ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے اب وہ کون سی ذات ہے کہ جو اس سمندر کو بھی پانی سے اس گمبد کو پانی سے بچائے ہوئے یقیناً وہ رب اعلیٰ کی ذات ہے کہ جس نے یہ کام سر انجام دیا اب جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے مسلمان علیہ صلاۃ استفسار کرتے کہ کیا ماجرا ہے کون ہے تم تو وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے والدین کی ستر سال تک خدمت کی میری ماں جو تھی وہ نابینا تھی میرے والد معذور تھے اور میں ان دونوں کی خدمت کرتا رہا میری والدہ نے بوقت وفات مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اسے درازی عمر بالخیر عطا فرما والد صاحب نے بوقت وفات یہ دعا دی کہ اللہ اسے ایسی جگہ عبادت میں لگا دے جہاں پر شیتان مداخلت نہ کرے چنانچہ جب میں نے اپنے والد ماجد کی تدفین کی اس کے بعد سمندر پر آیا تو یہ ایک گمبت دیکھا میں اس میں داخل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے نے اس کے حکم سے اس گمبت کو سمندر کی طے میں اتار دیا آج میں اس میں عبادت کر رہا ہوں روزی کے اسباب بھی اسی میں ہو جاتے ہیں اور اسی میں کھا پی رہا ہوں اور آپ علیہ السلات کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تقریباً میں دو ہزار سال سے اس میں ہوں حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے زمانے سے وہ غالباً اس میں تھا تو غور کیجیے کہ اس میں بھی کسی کو رزق پہنچ رہا ہے اور کوئی وہ ہے کہ جو کما رہا ہے ہاتھ پر چلا رہا ہے ساری کوششیں کر رہا ہے حلال ذرائع بھی اختیار کر رہا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ میرے کو تو روزی نہیں مل رہی میرے کو اسباب نہیں ہو رہے ارے بے وقوف ضبط بار کا وطالعہ دینے والا ہے وہ فرماتا ہے ومام داً فل اربی اللہ اللہ ہر زمین میں جو جاندار ہے سب کا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ تو ضرور دے گا لیکن ہم ہیں کہ جلدی مچانے والے ہیں ہم ہیں کہ اپنی قسمت پر اور جو سمجھیے کہ کوسنے والے ہیں ماتم کرنے والے خامہ کا ایک قسم کی ہماری ایک عادت سی بن گئی ہے اور پھر ہمارے اپنے عادتوں کو دیکھیں تو کفایت شیاری نام کو نہیں ہے اسراف ہر بات میں ہے ہمیں سادہ غذا سے چلتا نہیں ہے ہمیں کڑائی کھانی ہے ہمیں پورا چینک پینا ہے ساری باتیں جو ہم سنتے رہتے ہیں غور کریں کہ ہم اپنے انداز ہم وہ سارے معاملات لے آئے ہیں جو تنگی اور اس طرف لے جاتے ہیں بے برکتی کی طرف تو ہمیں اپنے آپ کو بھی سنوارنا اور سنبھالنا ہے اور اس کی تربیت یقینا ہمارے دین اسلام میں ملتی ہے توکل آج ہمارا موضوع ہے آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے میں چاہوں گا مزید کچھ کالز لینے سے پہلے ایک بہت ہی پیاری ناد سید تارہ اس کا انتظار ڈیڑھ گھنٹے سے ہوگا تو یہ منقبت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ کی منقبت سنتے ہیں پھر مزید آپ کی کالز اور ایس ایم ایس کی طرف بھی انشاءاللہ شاء بڑھیں گے صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی پیارا سوال بھی میرے ذہن میں وہ بھی کرنا ہے ان شاء اللہ سدی گ تارہ سارا سیا تارہ مرج دیا تارہ مرج دیا تارہ نام میں نسم ہم سنگ سار ہم قربان ہو مرشد کے امام پر شامی قربان ہو دار دے دگل پانونا سار دگل پانونا پے دار سد دیا تارہ سئی دیا تارہ نمازی بڑ جی آمازی بڑ ج اشکی نندن پیرس دے اش کی نندن پیرس دے اج بڑ کہتو مرشد چل مدینہ کہتو مرشد چل مدینہ کہتو مرشد چل مدینہ سینا میرا تھار تارا تی تار تار تارشدی تار مرشدی تار سبحان اللہ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سنا دیجیے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 محمد امجد میرا نام میں بہت اچھا لگ رہا ہے میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں میں یہی جی دیکھتا رہا ہوں مطلب چینل آپ کا <متصفح> بہت پیارا لگتا ہے بہت اچھی بات <متصفح> یہ بتا رہے تھے ابھی کہ شخص نے درجہ دینا تھا تین ہزار گنار دینے تھے انہوں نے ایک مہینے کا روانہ کرا تھا اس میں انہوں نے جناب ایک مہینے کے اندر روز آنا صبح مہا کے بکر میں بیٹھ کے درو شریف پڑھتے رہتے تھے ستائیس دن کے بعد ان کو حضور خان نظر آئے جی بڑی اچھی جی جن کو نظر آئی ہے تیسرے دن ان کا تین ہزار جو انور پاس فلاح آدمی سے لے کے ان کو گیا پیارا, سا... پیارا سا کلام اپنی مرضی کا جو بھی ہو وہ سنا دیجئے اور دوسرے یہ تبکل کے موضوع کے اوپر ایک روایت میں نے پڑھی تھی اس کی تصدیق کر دیجئے کہ انسان کو اس کا رسک ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ امجد بھائی نے بہت پیاری ایک روایت سنائی ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص پر تین ہزار درہم قرضہ تھا اور پھر وہ کس طرح درود پاک کی برکت سے قرضہ اترا یقینا اللہ تبارک تعالی, تعالی ان مبارک ناموں کے صدقے میں نام محمد کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم اسباب پیدا فرما دیتا ہے بعض اوقات وظائف کے صدقے میں بھی کام بن جاتے ہیں تبکل کے حوالے سے جو روایت جامعہ صغیر کی آپ نے جامع جامع رزق کی کی کی کی کی کی کی کی <تصف> اسی طرح پہنچ کے رہے گا جس طرح اس کی موت پہنچ تو یہ جو مضمون بیان کر رہے یہ بھی روایت میں موجود ہے جس اس طرح موت تلاش موت تلاش کرتی ہے ماشاء اللہ ہمارے کئی ناظرین کالز ابھی رہتی ہوں گی ایس ایم ایس بھی رہتے ہوں گے چند ایس ایم ایس مزید پڑھ دیتا ہوں ایک میسج ہے بھائی اگر ہم کھانا کھا رہے ہوں کوئی آ جاتا ہے ہم سے کہتا ہے آئیے کھانا کھائیے تو وہ بولتے ہیں بسم اللہ کرو ایسا کہنا کیسا بسم اللہ کرو کہنا کیسا کیا ہے بسم اللہ میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے تو ایسے موقع پہ یہ کہ بارہ اللہ تبرت والا تمہیں بارہ کرد اس طرح کے جملے یا آپ کھائیے یہ <سؤال> کہنا چاہیے بسم اللہ کرو اس پر نہیں کہنا چاہیے بسم اللہ میں بسم اللہ کرو کے بجائے یہ پڑھو مفہوم بنتا نہیں ہے کیا کھانا تو شروع کر ہی چکے جی جی تو اس پر یہ ہے کہ یہ نہ کہیں بسم اللہ آپ آپ کھائیے یا بارہ کلاک بارہ کلک وغیرہ کو ایسے جگہوں پہ استعمال نہ کرے ایسا نہ کریں بلال حسین بلال حسین اتاری کہہ رہے ہیں مجھے کلام سننا ہے سیدی اتارا پلیز یہ کلام سنا دو اللہ ہم سب کو مدینے کے حاضر نصیب کرے عامی یہ کلام کتنی دفعہ پڑھ چکے ہوں گے آپ بارہ سو دفعہ تو پڑھ لیا ہوگا زیادہ پڑھ لیا ہوگا ماشاء اللہ اس کی فرمائش ہے جو شان بیان کس کی ہوئی ان سے جتنی محبت کرتے ہیں امیر اللہ سنت تو وہ ظاہر ہے بار بار ان کو الحمد للہ یہ سنت کا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ اختیار نہ کرنے کے نقصانات بھی کچھ ارشاد فرماتے کہ توقل اگر اختیار نہ کیا جائے تو کیا ٹریجڈیز ہمارے ساتھ لاحق ہو سکتی ہیں دنیاوی نقصانات ہم شمار کر لیتے ہیں کچھ ایک تو یہ کہ شہری حکم ابھی ہم نے اعلیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے سونا کے فرض آئین ہے اگر تبکل اختیار نہیں کریں گے تو یہ فرض کا ترک کرنا فرض کا چھوڑنا لازم کیا اور جی پھر جی توکل اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے انسان بہت سارے گناہوں میں جا پڑے تو پھر اخروی نقصان آتے اب دنیاوی طور پر یہ ہے کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور جب ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس کی ذہنی صلاحیتیں دم توڑنے لگتی ہیں صحیح تو اگر توقل اختیار کیے ہوئے ہوگا مثلاً آپ نے جنرل بات دیکھی ہوگی کہ ہمارے کچھ دنیاوی تعلیم یافتہ نوجوان ہوتے ہیں وہ نوکری تلاش کرتے ہیں لیکن ملتی نہیں ہے بہت عرصے تک صحیح. تو وہ ڈس ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں بالکل وہ اگر توکل کی صفت پر یقین رکھیں تو ایسے بھی تو نوجوان ہوں گے نا جن کو نوکری ملی ہے صحیح. تو آپ جاب آپ کی مرضی کی نہیں ملی تو جو جاب مل رہی ہے وہ کر لیجیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا رسک اسی میں رکھا تو آپ وہ چھوڑ رہے ہیں تو توکل اگر اختیار کریں گے تو دنیاوی ٹینشنوں سے نجات ملے گی نہیں کریں گے تو دنیاوی ٹینشنیں آپ پال لیں گے اور یہ ٹینشنیں پھر طبی طور پر آپ کو نقصان دیں گی ہارٹ اٹیک کا باعث بن جاتی ہے شوگر کہا جاتا ہے کہ آج کل ہر چھٹے شخص کو اب تو شاید اور نیا سروے آ گیا ہو تو چھٹے شخص کو شوگر کا مرض وہ تو بعید نہیں تو شوگر کا مرض یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹینشن بھی اس کی ایک وجہ ہے تب ذہنی سکون چاہیے اصل میں اگر توقل اختیار کیا ہوا ہوگا تو وہ ڈپریشن سے بچے گا مایوسی سے بچے گا پھر یہ کہ میں ہے اصل مائنڈ میکنگ ہے توقل میں کرنا ہے ایک ذہنی طور پہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے میرا بھروسہ اللہ پر ہے بالکل کیونکہ اس کے بظاہر تو ہمیں کچھ نظر تو نہیں آئے گا توقل کرنے سے لیکن یقیناً اگر ہمارا دل اس بات پہ مطمئن ہو جائے جم جائے کہ میرا توقل تو اللہ پر ہے مجھے کیوں کسی باہر okay. سے ڈرنا خوف کرنا تو معاملات آسان ہو جاتے so ہیں تو ذہنی طور پہ ایک سکون ہوگا سکون ہو جاتا ہے اور کیا یہ کہ اگر ڈپریشن کا شکار ہوں گے تو گھریلو جھگڑے اس میں بھی بہت سارے خاص کر جو بے روزگار رہتے ہیں طویل عرصے تک تو دیکھا یہ گیا کہ گھر میں پھر وہ بات بات کرنا لڑنے جھگڑنے کو دوڑتے ہیں اور گھر والے ظاہر ہے کہ وہ تو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں کہ ایک تو کماتا نہیں دوسرا لڑتا ہے تو یہ گھریلو ٹینشن بڑھ جاتی ہے تو دنیا نقصانات نہیں ہے اوکھر بھی نقصانات ماشاء اللہ مزید کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں وقت ہمارا کم ہے کالز لے لیتے ہیں پھر جو فرمائشیں یا کوئی سوالات ہیں انہیں بھی پورا کرتے ہیں صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں کبھی نشرطلیا کا رہنے والا ہوں گوشی دو دونوں شدر خرید کے علاقے کا مجھے ایک نا سنی ہے لمیرے ندیوں کا نکلے کی نشر پیدا جانا علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاریخ اللہ مفتی حمیدی Inshallah, we come back singing in Sosya. I just wanted to request any Punjabi Klam from Asadvay. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Punjabi Klam. Any Punjabi Klam. Welcome from California. Abdul Nabi Saab. Hamidi Saab ko up miss kar raha hai. Inshallah, An-Karim hunne bhi aap screen per dekhenge. Next. As-salamu Wa alaykum as salam wa rahmatullahi wa barakatuh. میںُس بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے مجھے کلام سننا ہے مرشدی یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور پلیز اس کو السلام علیکم وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدارہ آپ کو ابھی سنا چکے ہیں ایک اور کال بھی دے دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں آ پاؤت افریقہ پیٹرس برگ سے ہم آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے میری فرمائش یہ ہے کہ ہمیں سیدھی اعلیٰ حضرت کا کلام سب سے اولا اعلیٰ سنا دیجئے سلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ کئی کلاموں کی فرمائشیں ہمیں کیلیفورنیا ساؤتھ افریقہ لیبیا وغیرہ سے بھی ایک دو کلاموں کی فرمائش میرے پاس آئی ہے ایک اور کال دے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بول رہا ہوں مجھے یہ نات سننی ہے کہ اے والے منظور دعا کرنا جب وقت رحان اللہ مدینہ شریف میں آپ ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہم غریبوں کا سلام آجانہ بھی ہو سکے تو پیش کر دیجیے گا اسلائی وہ بھی چار ہیں جو یہاں پر سلام کے لیے ان کا سلام بھی پیش کر دیجیے گا سارے ہی چار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مدینہ دکھائے لمیاتی نظیروں کا فی نظر ایک شعر آخر مت لنگی ندی روک قین دریا ندی روکین در تے تو جگ دا کوج تو ری سر تو ہے تجھ کوش ہے دو ترا جانا البہروالا تارے ہو بھی ہے ہوا کیلیفورنیا والے کی تو فرمائش پوری ہو گئی ہے سیدیتارہ ساؤت افریقہ سے نعیم بھائی نے سب سے اولا اولا ہمارا نبی ایک شعر اس کا جلدی سے سب سے اولا ماردی سب سے ماں راندی کون دیتا ہین کو ماہ کون دے تار دے نیک ماہیے سب سے اولا اولا ہمارا نبی مدینے سے ناصر بھائی نے کہا اے سبز گنبد والے مدینے والے کی فرمائش تو یقینا پوری ہونی چاہیے اے سب والے دے والے مزور دعا کرنا جب پتی نا دیدا تھی. کوئی سا بھی کلام ایک شیر تیری لالیاں دِس ری لگ می کدیس رس تیری مہی تیر تیت حسرتا پادی پا جدو دیس اے مدلیا اے مدلیا کا کی کیوں اے تیرے ہودنی چینل کے ناظرین کئی آپ کی فرمائشیں ایس ایم ایس اور کالز یہ رہ بھی گئے ہوں گے ہم اس سے معذرت خواہ ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نیکسٹ ویک سیم ٹائم آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے فرینڈز آف اللہ سلسلہ آپ دیکھیں گے اور انشاءاللہ ایک نیا ٹاپک ہوگا اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ وسلم